علی من ان آیات کا شانضل یہ ہے کہ مدینہ پاک میں ایک منافق تھا اس کا نام تھا بش اس کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی کے ساتھ یہودی حق پہ تھا اور منافع زیادہ جھوٹا تھا اب یہودی نے منافق کو کہا کہ تو جس کو نبی مانتا ہے بظاہر نبی مانتے تھے نا اس سے فیصلہ کرائیں کیونکہ یہودی جانتا تھا کہ حضور فیصلے صحیح کرتے ہیں لیکن منافق نے کہا نہیں جو تیرا سردار یہود کا وہ کون تھا کا اشرا اس سے فیصلہ کرائیں منافق سمجھتا تھا تو اس کو میں رشوت وغیرہ دوں گا تو فیصلہ میرے حق میں کر دے گا لیکن جب یہودی نے زور رکھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی جس کو نبی مانتا اس سے فیصلہ نہیں کراتا بلے ناخواستہ کس کے پاس آ گئے حضرت کے پاس آ گئے حضرت نے بیان سنے اور فیصلہ کس کے حق میں دے دیا یہودی کے حق میں اب باہر نکلے تو منافق یہودی کو لپٹ گیا کہنے لگا حضرت عمر سے بھی فیصلہ کرائیں یہودی نے کہا چھوڑو راتی ہوں یہودی جانتا تھا کہ حضرت کمار بھی فیصلہ آپ کا کریں گے دونوں یہودی نے بیان میں کہا کہ حضرت نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے حضرت کمار نے منافق سے پوچھا بات صحیح ہے حضرت کمار کہنے لگے ٹھہرو میں گھر سے ہو کے آتا ہوں فیصلہ کرتا ہوں تھر تشہی گا تلوار لی اور آ کے منافع کا گردم اڑا لی میں جو حضرت کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ یہی رہتا اب منافق کے بھروسہ حضرت کی خدمت میں آ گئے نبی کریف کی خدمت میں کہ عمر فاروق نے ہمارے آدمی کو ایسے قتل کر دیا اسے حساب دلواؤ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اللہ تعالی نے یہ آج نازل فرمائیں جب یہ آیات نازل فرمائیں تو حضرت نے پھر عمر تو, تو فاروق ہے کیا حق کو باطل کے درمیان فرق کرنے تو فاروق لگا مل گیا ان کو دیکھو جی یہ زد ہے منافقین کو علم کرا کیا نہیں دیکھا تو طرح ان لوگوں کے جو دعویٰ کرتے ہیں یا معنی دعویٰ کرتے ہیں کہ تاج ایمان لائے ساتھ اس کتاب کے جو اتارے کی طرف تیرے اور ساتھ ان کتابوں کے جو اتارے کی, کی طرف سے پہلے یہ منافق ارادہ کرتے ہیں یہ کہ فیصلہ لے جن طرف تاول کے یہ لکھ لو کردار نمبر ایک ان کا پہلا کردار یہی ہے کردار نمبر ایک بھائی تاحود کا من شیطان بھی ہوتا ہے اور تاخت تاول کس کو کہتے ہیں اس سرکش طاقت کو کہتے ہیں جو حق کا مقابلہ کرے تو دونوں دو مانے شیطان مانا کرو گے تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں جنوں میں سے بھی ہیں شیاطین الانسوال جنو سے انسانی شیطان تھا وہ کاشرا یہ کہ فیصلہ لے جن طرف اونٹ کے حالانکہ تاکہ کی حکم کیے گئے یہ کرو بے کہ نہ مانے اس کا فیصلہ یا کوفر کا منع کیا کرو گے نہ مانے خانا کے تئے حکم کیے گیا یہ کہ نہ مانے اس کا فیصلہ اور ارادہ کرتا ہے شیطان نمبر دو اور جب کہا جاتا ہے ان کو او ذرا اس کتاب کے جس کو اللہ نے کہا کتاب کا فیصلہ مان اور ذرا رسول کے دیکھتا ہے تو منافقین کو کہ رکتے ہیں تو اسے رکنا وہ باز رہنے کی کوشش کرتے ہیں پکائے پیدا صاحب کو مصیبت پھر کیا حال ہوتا ہے ان کا جب پہنچتی کو کوئی مصیبت اس مصیبت کی لیے کل لکھو حضرت عمر کا قتل کرنا جب جا پہنچتیاں ان کو مصیبت پاستا اس کے کہ مقدم کیا ان کے ہاتھوں نے کہ حضور فیصلہ جو نہیں مانا پھر آتے ہیں تیری بلّا باللہ میں اٹھاتے ساتھ اللہ کے کہ حضرت نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مگر کس کا اچھائی کا اور ملاپ کا اور کمرے کا ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ حضرت عمر آپس میں کیا کرا دے صلح کرا دیں بلاپ کا کیا مانا صلح کرا دے حضرت عمر اللہ نے ان کی تعویر کو رد کر دیا ان کی تعویر کو اللہ کلین رد تعویر فرمائر یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ تعالی جو کچھ ان کے دلوں میں ہے پہاروں آپ اے کریں ان سے اور نصیحت کرتے رہیں ان لوگ اور پرمے واسطے ان کے ان کی جانوں کے اندر بات مؤثر بھلی کم نے کہا لیکن مؤثر یعنی ایسی نصیحت کریں جو ان کے دلوں میں اثر کر دے بات مؤثر صرس مت ارسال رسول یہ جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتے حالانکہ اللہ کا نبی جو ہے اس کی واجب ہوتی ہے نہیں اکماد اور نہیں بھیجا ہم نے پوری رسول مدرتا کی کتاب کیا جا ساتھ جساد اللہ کے ولو ترغیبہ ترغیب ترغیب لبہ بکری کے توبہ ترغیبہ طریقے توبہ توبہ کی ترغیب بھی دی گئی اور طریقہ بھی بتایا گیا اور اگر تاکیب بولو جات کے ظلم کیا تھا انہوں نے اپنی جانوں پہ منافق آتے آپ خدمت میں بس معافی مانگتے اللہ سے اور معافی مانگتا واسطے ان کے کون رسول بھی معافی مانگتے اللہ الفطفاط اللہ کو توابر رحیمہ توبہ قبول کرنے والا مہمان یہ ترغیب توبہ بھی دی اور طریق توبہ بھی بتایا گیا کہ حضرت کی خدمت میں آ کے عرض کریں اور حضرتوں حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کروائیں گے اچھا جل پر ہر لکھ لیجئے بار پر قرآن میں ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی مفتی اعظم تھے یا نہیں ان کے فتوے پہ ہم عمل کرتے تھے یا نہیں دار العمول دیو بند کے بھی مفتی رہ چکے ہیں ان کا فتویٰ دیکھو پر قرآن میں ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قلت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی اسی طرح آج بھی اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اس حکم میں ہے اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اس حکم میں ہے یعنی روضہ اقدس پہ جب آپ حاضری دیں نا تو میرا بھی یہی طریقہ ہے روز اقدس پہ جب ہم حاضری دیتے ہیں تو یہی آیت پڑھتے ہیں یہ آیت ہم پڑھتے ہیں پڑھ کے عرض کرتے ہیں حضور کو کیا رحمت اللہ عالمی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استفاد ہمارے لیے اس سے کار کرے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے اور خصوصی رام سے سر میں کہ لے. یہ آیات ہم آپ بھی پڑھتے ہیں اور حضرت کی بارداہ میں دعا کے لیے کرتے ہیں یہ مارے پر قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے دیو بندی کا یہ مسلک ہے اس کو اس کہتے ہیں کیا حیات المیات ہوا لہذا یہ کیا ہے اس اشقاق کا مسئلہ ہے اور مارف القرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے بار فلقرآن میں ابن کثیر میں تفسیر قرطبی میں مدارک میں بار محیط میں کتنی تفصیریں میں نے بتائی ہیں پانچ تفصیریں ان میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفاق کے بعد تین دن گزرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک بھی آیا اس نے حضرت کی بارگاہ میں یہی ارض کیا یہ آیت پڑھی یہی آیت یہ پڑھ کے آرز کیا کہ رحمت رحمتہ میرے لیے کیا کرے ہزار ہزار ہوتا رہا تو اندر سے آواز آئی قد غفر پھر علاقہ کد ہو پھر علاقہ تیرے لیے بخشے ہو ہوئی تفصیل بے شک آپ دیکھ سکتے ہو مار ف القرآن ابن کثیر قرطبی مدار باقی زیادہ لڑائی بھیڑی نہ کیا کریں ہم ایک تحقیق کی مسئلہ بتا رہے ہیں دلائل کے ساتھ لڑائی بھیڑ کے دور آج کل نہیں ہے تو تحقیق بیان کرنا ہمارا ہے پریواہ و رب کا وہی چیز چلی آ رہی ہے ترغیب لبہ و طریقے توبہ اور ان کو تنبیر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کریں پیت آج کریں نا وہی ہے فلا و رب کا لا منگا کہ اللہ جو ہے نا لا تاکید دیا ہے لا کی متعلق لا برائے تاکید قسم آگے قسم ہے نا وربے کا اس کی تاکید لا برائے تاکہ اس کا معنی نہیں ہوتا نقی والا لا اقسم قسم در برد لگا میں کوئی بھی لا تاکد ہے بس کسم ہے رب تیرے کی نئی ایمان لا سکتے یا نئی کامل مومن ہو سکتے یہاں تک کہ فیصل مانے آپ کو حتا یو حق کے منہ کا نہیں چلے گئے شرائط ایمان شرائط ایمان اوپر نمبر ایک لکھیں شرائط ایمان میں سے پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کو کیا مانیں فیصل مان یہاں تک کہ فیصل مانے آپ کو بیچ اس چیز کے اختلاف ان کے درمیان سما یا دے دور شرط نمبر کتنی جی دو پھر نہ پائیں اپنے دلوں کے اندر تنگی اس سے کہ فیصلہ کرے تو یعنی آپ کے فیصلے کو با دل و جان تسلیم کریں با دل و جان تسلیم کرے یہ کتنی نمبر ہے جی دو وایوس تسلیما یہ نمبر کتنی جی تین اور مان لے پورا ماننا پورے کا معنی یہ ہے کہ آپ فیصلے کے خلاف آپ کے فیصلے کے زبان پر ذرہ بھر بھی سیکھوانا لائیں پورا مان لیں اور مان لیں پورا مان لیں تو شرائط ایمان کتنی آ گئی جی ہم. آگے بولا اور نہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آکام آسان ہے مشکل ہے آسان اب دیکھو پہلی شریعت میں کیا ہوتا تھا بڑی اسرائیل سے جب غلطی ہو گئی بچھڑے کی پوجا کی تو ان کی توبہ کیسے ہوئی قتل نفس پاک کروں کو قتل نفس کے ساتھ تحرور کی شریعت میں ہے کہ توبہ کرو تو اپنے آپ کو قتل کر دو اور ہم تو آسان اگر ہم تمہارے پر یہ لکھ دے دیں کہ توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرو کوئی قتل کرتا اپنے آپ کو یا ہم کہتے ہیں کہ توبت بھائی منظور ہے کہ گھروں سے کچھ وقت کے لیے نکل جاؤ شہر بدر ہو جاؤ تو کوئی ہوتا نہ ہوتا دیکھو جی زج ہے اور اگر ہم لکھ دیتے ان کے اوپر یہ کہ قتل کرو تم اپنی جانوں کو تب توبہ قبول ہوگی یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے جلا وطن تو نہ کرتے اس حکم کو مگر تھوڑے سو فعلو فضیلت اطاعت کاملہ اب جب آ آسان ہیں تو فضیلت بیان کی گئی فضیلت اطاعت کاملہ پوری طاقت اور اگر تحقیق کریں وہ اس چیز کو کہ نصیحت کیے جاتے صاحب سے اس کے البتہ ہوگا بہتر ان کے لیے اور زیادہ سخت تصویتا ایمان ہیں کے بعد کیا مقدر ہے ثابت رکھنا ان کے ایمان ک یہ چیز ان کے ایمان کو مضبوط رکھے گی اور اس وقت دیں گے ہم ان کا اپنی طرف سے ثواب بڑا والدینہ ہم سرا کے مستقیمہ اور البتہ راہنمائی کریں گے ہم ان کی سرا کے کی طرف سرا تو مستقیم کے نہیں چلے کو جنت کا راستہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ثواب دیں گے قیامت میں تو سراۃ مستقیم کیا ہوگا کوئی جنت کا راستہ ہوگا دنیا کی بات تو نہیں ہے دیں گے اپنی طرف سے ثواب بڑا اور رہنمائی کریں گے ہم ان کو بیشتیں وہ میں یوتھی اللہ اشارہ اور وہ شخص کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اس کے رسول کی پس یہی لوگ ہوں گے ساتھ ان کے جن پہ اللہ کا انعام ہوا تو کون ہے جی میں نے بیاں لیا ہے نبیوں کے ساتھ ہوں گے صدیقین کے ساتھ ہوں گے شہیدوں کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے اور اچھے ہوں گے یہ دوست میرے بہتر ایک دفعہ صاحب اکرام درج کیا حضرت آپ تو بیشت کے اندر بلند و بالا مقام پہ ہوں گے بیشت میں کس پہ ہوں گے بلند و بالا مقام پہ کردار سے اعلیٰ ہم تو نیچے ہوں گے تو آپ کیا کیسے دیدار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعت ناظر فرمائی کہ جو مومن ہیں وہ ان حضرات کی میت اور صحبت کے اندر مقام اپنا اپنا ہوگا مقام اپنا اپنا ہوگا لیکن یہ صحبت ہی نصیب ہوگی بھئی ہم تم صحبت میں اکٹھے ہی ہیں یا نہیں تو یہی صحبت رسیف ہوگی وہ وہاں حضرت کی محفل باقی مقام تو اپنا ہے میں تم سے علیحدہ نہیں رہتا کھانا بھی علیحدہ ہے رہتا بھی ایسا کہنا صحبت میت, میت صحبت کی مراد ہے میت رتبے کی مراد نہیں یہ ماں جو کہا ہے نا کہ ان کے ساتھ ہوں گے اس میت سمراج کون سے سی میتھ ہے کیا میت رتوے کی رتبہ اپنا اپنا ہوگا لیکن صحبت ہوگی میت صحبت اب ایک بادشاہ دربار کائم کرتا ہے تو بادشاہ کا رتبہ اپنا ہے باقی وزیر مشیر بلکہ بادشاہ کا چوکی دار وہ بھی صحبت کے اندر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آگے لکھ لو ماں کے اندر کیا لکھو مائیا سے مراد میاں پہ سوب سو ہے میاں پہ رتوی مراد نہیں ہے ذالک الفضل من اللہ اللہ اللہ کا فضل ہے اور کافی اللہ جاننے والا میرے عزیز حکم سلطانی نمبر ایک آ گیا تھا آپ لکھو حکم سلطانی نمبر دو ہتھیاروں سے مسلح ہو کر کفار سے جہاد کرو ہتھیاروں سے مسلح ہو کر کفار سے جہاد کرو اب قرآن پار کیا کہتا ہے کہ کفار سے کیا جہاد کرنا چاہیے آج کا دنیا کہتی ہے کہ کفار سے جہاد نہ کروا پتا نہیں کیا فتوے لگاتے قرآن کہتے ہیں کہ کفار سے جہاد کرو جو اللہ رسول کے دشمن ہیں یا مان وال لے لو تم ہتھیار اپنے کے دو माने کیے جاتے ہیں ایک بچاؤ बचाओ بھی ہتھیار ہیں دوسرا کیا خود ہتھیار جو ہی مانے تو لے لو ہتھیار اپنے پن پھر نکل کھڑے ہو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اندر سب جمع ہے صوبا تم کی شوبھا کس کو کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی فوجیں سمجھے جی ہاں اس کو ہر بھی میں کیا کہتے ہیں سرایا اب ان فرو یا نکل کھڑے ہو سب کے سب بولے تو فن فرو سات ان میں کون جی گیا جو حضور چھوٹے چھوٹے سریے بیتے تھے جماعتیں اور ان فرو جمیا کے اندر کیا آ گئے حضوات بڑی بڑی جماعتیں فرمایا جہاز کرو چاہے سرایا کی شکل میں چاہے کسی شکل میں آزار کی شکال میں وائنا من کملا ملا یہ جی شکوہ ہے منافقین کا شکوہ ہے منافقین اور بے شک تم میں سے البتہ وہ شخص بھی ہے جو بوجھال پڑ جائے گا جو بتے کا منع زمین پہ بوجھال پڑ جائے گا اس کا دل نہیں کرے گا جہاد پہ جانے کے لیے یہ منافق ہے اگر پہنچے تم کو مصیبت شکست تو کہتا ہے تاکہ انعام کیا اللہ نے میرے اوپر کیونکہ نہ تھا میں ان کے ساتھ حاضر تمہیں شکست ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے نہیں خوش ہوتا تمہاری شکایت دیکھو نا ہم نہ گائے اچھا کیا ہم بڑے سمجھدار چالا کیا ہو جائے پتا ہو جائے تو پتہ میں مال غنیمت ملتا یا نہیں تو پھر کہتا ہے، وئے, وئے, کاش کہ میں بھی جہاد کا شوق نہیں ہوتا اس کا اپنا پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کیا کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا خود غرضی مفاد پرستی کہ مجھے بھی مال مل جاتا نہ اس کی دن... مومنین کے ساتھ دوستی ہے نہ اس کا جہادگاہ نہ پیٹ کا مسئلہ ہے دیکھو جی اور البتہ اگر پہنچے تم کو فضل اللہ کا کیا فتح ہو بالغنی غنیمت ملے تو لاجکول البتہ ضرور کہتا کہ درمیان میں چھوڑ دو یا لہتا دیکھ رہے ہو یا لہ تنی دیکھو جی مقولہ یقول اللہ کا مقبولہ ہی ہے البتہ ضرور کہے گا یاد کاش کہ میں ہوتا ہوں ان کے ساتھ بس کامیاب ہوتا میں کامیابی بڑی تو یہ باتیں کرتا ہے کہ کامیاب ہوتا ہے مارے بنی مسئلہ تو یہ بات جو کہتا ہے تمہارے ساتھ اس کو محبت ہے جہاد کا شوق ہے کس بنا پہ کہتا ہے خود غلطی مفاد پرستی اس کے درمیان میں کہا گیا کالم تکن بین بین یہ کلمہ اس لحاظ سے کہتا ہے گویا کے نات ہی درمیان تمہارے اور درمیان اس کے محبت آ گیا گنجا یعنی اس سے کہتا ہے کہ مسلمان اکیلے نہ کھائیں باغیمت اکیلے نہ کھائیں مجھے بھی سمجھ جائے پل یو کا دل کی سبھی لہ ترغیب لل قتاب ترغیب لل قتاب پشچایے لڑے اللہ کی راہ کے اندر وہ لوگ جو یشرو نل حیات یا بیچتے ہیں دنیاوی زندگی کو بدل کر کے بھائی ایک آدمی اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو دنیاوی زندگی کو بےچائے نہیں اور کہ آخرت لی چاہیے لڑے اللہ کے راہ میں بولو یا شرون کا انہوں نے کہا ہے دیکھتے ہیں دنیاوی زندگی کو بدلا اور وہ شخص کے لڑتا ہے اللہ کی راہ کے انداز پس قتل کیا جاتا ہے یعنی شہید یا غالب ہو جاتا ہے تو ان عنقریب دیں گے ہم اس کو ثواب بڑھا غمال کم لاتل سبیل اللہ حکم سلطانی نمبر تین حکم سلطانی نمبر تین ضعیف مسلمانوں کو کفار کے قبضے سے چھڑاؤ ضعیف مسلمانوں کو کفار کے قبضے سے چھڑاؤ بھائی میرے بہت بہترام مکے کے اندر ابھی مکہ پتہ نہیں ہوا تھا تو مکے کے اندر بہت سے لوگ تھے تو کس کے قبضے میں تھے کافروں کے قبضے میں تھے قید کیا ہوا تھا کافروں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو قید کیا ہوا تھا مکہ پاک کے اندر بہت سے مسلمان کا تھے قید کے اندر تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا جہاد کرو گے تو ان کو قید سے چھڑاؤ گے ایسے تو چھوڑنے والے نہیں ہیں آپ تمہارے آدمی بہت سے افغانستان کے اندر قید کے اندر ہیں تمہاری کراچی کی ایک محترمہ وہ بھی امریکہ کی قید میں ہے کیا آپ کیا اس کے مند کیا اس کے کے ہیں تو جہاد کے ذریعے کے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں نا دیکھو جی زئی مسلمانوں کو کفار کے قبضے سے چھڑاؤ حکم سلطانی نمبر برتی لکھا ہے اور کیا ہے واسطے تمہارے نہیں لڑتے تم اللہ کی راہ میں بیچ راستے اللہ کے بل فی خلاصل مستضین یہاں حس مذاف کا ہے بیچ چھڑانے کمزوروں کے وہ کمزوروں کو چھڑاؤ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں اور میری ماں بھی وہاں مٹکے کے اندر تھے کمزوروں میں تھے پاس کہتے چلے مستد فین سے پہلے کا کرتا ہے واقعی خلا سے مستدین اور پھر چھڑانے کمزور مردوں کے عورتوں کے بچوں کے ان کو چھڑا اللہ دین جو کہتے ہیں اے ہمارے پر نکال ہم کو اس بستی سے اس بستی سے مراد کیا ہے مکے کی بستی شاہ نکال ہم کو اس بستی سے جو ظالم نئے اس کے رہنے والے اور کر واستے ہمارے اپنی طرف سے کوئی دوست اور کر واسطے ہمارے اپنی طرف سے کوئی مدد تو لہذا ان کو چھڑاؤ جہاد کے ذریعے وہ چھوٹیں گے اللہ زینکاتی سبھی اللہ مومنین کا نف بلائیں مومنین کا نس بلائیں مومر کا نش و لائن یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے کس کے لیے لڑتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور کافر کا نش و لائن کیا ہے تو تاود کو خوش کرتا ہے کیا تو جو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے لڑتے ہیں وہ تاود کو خوش کر رہے ہیں تاود ہے نا تو جو اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لکھا ہے نا مومنین کا نش بولا ہے جو مومن ہے وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ اللہ کافر و کپار کا نش بولا ہے جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں بیچ راستے کس کے وہ شیطان کے تعاون کے پکا تلو شیطان لہٰذا تم شیطان کے یاروں کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے شیتان کے یاروں کے ساتھ لڑنا چاہیے इना کہہ رہے شیتان کا نظیفہ باقی گھبراؤ نہیں کیوں اس لیے کہ شیتان کی تدبیر جو ہے کمزور ہوتی ہے ظاہری طور پہ پھونکے پھانکے دیتا ہے شیطان لیکن آخر ختم ہو جاتا ہے بے شک تدبیر شیتان کی ہے کمزور سعید کا من کمزور کر رہے ہیں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 www